بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور امان والے اور امان والیاں اور فرمان بردار اور فرمان بردار اور سچے اور سچیاں اور صبر والے اور صبر والیاں اور آجزی کرنے والے اور آجزی کرنے والیاں اور خیرات کرنے والے اور خیرات کرنے والیاں اور روزے والے اور روزے والیاں اور اپن پارسائی نگاہ روکینے والے اور نگاہ روکینے والیاں اور اللہ کو بہت یاد کرنے والے اور یاد کرنے والیاں ان سب کے لیے اس نے بخشش اور بڑا ثواب تیار کر رکھا ہے